بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب سوم بیان مراقبہ و مقاشفہ مراقبہ دل کی نگے بانی کو کہتے ہیں مراقبہ ایک نگے بان ہے جو غیر حق رکیب مثلاً خطرات نفسانی خطرات شیطانی امراض پریشانی اور ماسوائے اللہ کسی بھی چیز کو دل میں نہیں آنے دیتا مراقبہ واصل بحق کرنے والے اور مشاہدہ خاص بخشنے والے عمل کو کہتے ہیں مراقبہ محبوب کی محبت اسرار الہی، با مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی محرومیت اور نور الحدا تجلی ذات کے مطالعے کو کہتے ہیں شرع مراقبہ جب کوئی علم مراقبہ کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے جس سے سات مجالس کی حضوری کھلتی ہے اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قاتم الامبیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت کرتا ہے بے شک یہ علم مراقبہ کا ابتدائی سبق ہے اس میں اللہ ذات کا مراقبہ صاحب مراقبہ کو لاہوت لا, لا مقام میں پہنچا کر مشاہدہ حضور بخشتا ہے مراقبے کی قدر و قیمت وہ نادان اہل ذکر فکر نہیں جانتا جو حب سے دم کر کے حیوانوں کی طرح پریشان رہتا ہے مراقبہ تو موت جیسی کیفیت ہے جو کوئی اس میں اللہ ذات کی توجہ و تصور سے مراقبہ اختیار کرتا ہے اس پر احوالِ موت و جان کنی کا مشاہدہ و معائنہ کھل جاتا ہے اور وہ حقیقت قبر سوالات منکر و نقیر اور حساب گاہ قیامت کو دیکھ لیتا ہے اور پلس رات سے گزر کر بہشت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ تماشائے حور و قصور اور انوار دیدار پروردگار سے مشرف ہوتا ہے یہ ہے مرتبہ صاحب حق الیقین و صاحب وصال اہل مراقبہ کا بیت اگر میں احوال مراقبہ کی تفصیل بیان کر دوں تو ہر کوئی اہل عبرت ہو کر عارف بلّا ہو جائے مراقبہ جوہر ایمان ہے جس کا تعلق حضوری قرب سبحان سے ہے جان لے کہ مراقبے کا تعلق چار چیزوں سے ہے اور وہ چار میم ہیں پہلا مراقبہ میم محبت کا مراقبہ ہے اس سے اصرار پروردگار کا مشاہدہ کھلتا ہے اور اس کا ذریعہ تصورے اس میں اللہ ہو ہے دوسرا مراقبہ میم معرفت کا مراقبہ ہے اس سے توحید نور الہی نمودار ہوتا ہے اس کا ذریعہ تصور اس میں ہی ہے تیسرا مراقبہ میم مراج کا مراقبہ ہے اس سے دل میں ذوق بخش اور فرحت انگیز ذکر جاری ہوتا ہے اور وجود کے ہر ایک بال کی زبان پر یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا ورد جاری ہوتا ہے اس کا ذریعہ تصور اس میں لاہو ہے چوتھا مراقبہ میم مجموعہ العلوم کا مراقبہ ہے جسے وجود کے ساتوں اندام سر سے قدم تک مشاہدہ نور نوادر میں غرق ہو جاتے ہیں اور صاحب مراقبہ نفس و شیطان پر غالب وقادر ہو جاتا ہے اور جب تک تمام امبیا اولیاء اللہ سے مجلس و ملاقات نہیں کر لیتا مراقبے سے باہر نہیں آتا اگرچہ باطن وہ ستر سال مراقبے میں گزارتا ہے لیکن بظاہر و عوام کی نظر میں صرف ایک پل یا ایک کلمے کی گفتگو کے برابر آنکھوں کو بند کرتا ہے یہ وہ انتہائی قابل مراقبہ ہے کہ جس میں صاحب مراقبہ کے ساتوں اندام مراقبے میں غرق رہتے ہیں بلکہ دوران مراقبہ صاحب مراقبہ کے ہر اندام سے ستر ہزار نوری صورتیں نمودار ہوتی ہیں جو سب کی سب ذکر اللہ میں محب ہوتی ہیں جب وہ مراقبے سے باہر آتا ہے تو یہ سب نوری صورتیں واپس اس کے وجود میں غائب ہو جاتی ہیں بعض لوگ اہل مراقبہ کے اس مراقبے کو جان لیتے ہیں اور بعض نہیں جانتے اس مراقبے کا ذریعہ تصور اس میں ہو ہے تصورے اس میں ہو سے چار انتہائی ذکر کھلتے ہیں جنہیں محض حضور گھر کے نور کہتے ہیں پہلا ذکر ذکر حامل ہے جو مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے دوسرا ذکر ذکر سلطانی ہے کہ جس سے بندہ ہوائی نفس کے غلبے سے باہر نکل کر لا, لا مکان میں پہنچ جاتا ہے تیسرا ذکر ذکر قربانی ہے کہ جس سے ذاکر خطرات شیطانی سے محفوظ ہو جاتا ہے چوتھا ذکر ذکر خفی ہے جس سے حضور علیہ الصلاط و السلام کی مجلس کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے جو شخص ان اذکار کا ذاکر نہیں اس کا مراقبہ مردود ہے اور وہ خطرات میں گھرا ہوا سیاہ دل طالب دنیا مردار ہے اہل دنیا کو قرب الٰہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا خواہ بظاہر وہ دنیا میں کتنا ہی صاحب ازو جا اور صاحب روزہ و خانقاہ کیوں نہ ہو جس کی نظر آخرت کے ملک عظیم پر پڑ جائے وہ نفس و شیطان رجیم سے فارغ ہو کر صاحب وصف کریم ہو جاتا ہے اللہ بس ماس اللہ حوث صاحب مراقبہ انتہائی عظیم مراتب کا مالک ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی قدیم باطنی سرات مستقیم پر گامزن اہل ہدایت ہوتا ہے صاحب مراقبہ کا مراقبہ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے مراقبہ نہیں کرتا خاصل خاص الخاص مراقبہ تصور اس میں اللہ ذات کا مراقبہ ہے کہ اس کی اساس صحیح ذکر فکر اور تسبیح پر ہے صاحب مراقبہ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ہدایت الہی کا یہ راہی دوران خواب باطن میں معرفتِ الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتا ہے اور انبیاء و اولیاء اللہ سے مجلس و ملاقات کرتا ہے جس کے پاس مراقبہ کے یہ دو گواہ نہیں اس کا مراقبہ غلط ہے بلکہ وہ مراقبے کی راہ ہی نہیں جانتا مراقبہ ایک ایسا نگبان و محافظ ہے جو صاحب مراقبہ کو خطراتِ نفس و شیطان و دنیائے پریشان سے بچا کر منزل پر منزل اور مقام پر مقام طے کراتا ہوا معرفت اللہ, اللہ میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں پہنچا دیتا ہے ایسا صاحب مراقبہ جب بھی چاہتا ہے طریقہ تحقیق سے ملازمِ حضور ہو جاتا ہے عارف بلا کا مراقبہ انتہائی کامل مراقبہ ہوتا ہے کہ اس کا باطن معمور اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ایسی کامیابی پر اسے مبارکباد ہو جان لے کہ تین چیزیں پوشیدہ نہیں رہ سکتی خواہ انہیں ہزاروں پردوں ہی میں کیوں نہ چھپایا جائے ایک آفتاب دوسرا مشک موتر دین محمدی صلی اللہ علیہ وََََََََََ وسلم لا الہ اللہ, اللہ محمد رسول اللہ اور تیسرا صاحب الا اللہ, اللہ عارف باللہ اگر کوئی شخص دوران خواب یا مراقبہ بھیشت میں چلا جائے اور بھیشت کا کھانا کھا لے یا وہاں کی ندی کا پانی پی لے یا حور و قصور کو دیکھ لے تو خواب و مراقبہ کے بعد عمر بھر اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی اس کے وجود سے بھوک و پیاس مٹ جاتی ہے اور عمر بھر اسے نیند نہیں آتی اگرچہ بظاہر وہ سوتا ہوا نظر آتا ہے وہ تمام عمر ایک ہی وضو سے گزار دیتا ہے اس کے وجود میں طاط و بندگی کی ایسی توفیق بھر جاتی ہے کہ اس کا سر رات دن سجدے سے فارغ نہیں ہوتا وہ روز بروز فربا ہوتا جاتا ہے بظاہر وہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے محض لوگوں کی ملامت سے بچنے اور ان سے پشیدہ رہنے کی غرض سے کھاتا پیتا ہے اس کے لیے موسم سرما و گرما ایک جیسا ہوتا ہے بلکہ گرمی و سردی اسے مزہ دیتی ہے لیکن ایک درویش کے لیے مراتب بھی نہایت ادنا اور حقیر ہیں فقیر کو ان مراتب سے شرم و حیا آتی ہے کہ یہ مراتب فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں ان کا تعلق نفس و ہوا سے ہے ابتدائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ دوران خواب یا مراقبہ لقائے رب العالمین سے مشرف ہو جائے پھر اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا اس کے وجود میں معرفت توحید الہی تصور اس اللہ ذات اور طلب و محبت کی ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی ضرب و جلالیت سے نفس ہر وقت قہر و غضب و عطاب کا شکار رہتا ہے لباس شریعت پہنتا ہے اشاعت شریعت میں کوشاں رہتا ہے اور ہمیشہ پکارتا رہتا ہے تفکارو فی آیات ہی والا تفکارو فی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرو مگر اس کی ذات میں تفکر مت کرو سب سے عظیم نعمت معرفت توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جسم و جوہر اور صورت کے متعلق نہیں سوچتا کہ وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے وہ اپنے وجود کے تنور میں ازائے بدن کے ایندھن کو عاتش ذکر اللہ میں اس طرح جلاتا رہتا ہے جس طرح کہ آگ خشک ایندھن کو جلاتی ہے اگر وہ ذرہ بھر آتشے جلالیت حضور کی نظر سے زمین و آسمان کو دیکھ لے تو وہ جل اٹھے مگر آفرین ہے اس کے حوصلے پر کہ وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے لیکن دم نہیں مارتا اور قیامت تک اس سے خلاسی نہیں پاتا اس مرتبے پر پہنچ کر بعض لوگ کافر و مشرک ہو جاتے ہیں اور بعض دیوانے و مجنوع و مجذوب ہو جاتے ہیں جو شخص اس آگ کو برداشت کر لیتا ہے وہ لباس شریعت پہن کر خبردار و ہوشیار رہتا ہے اور خلق خدا کو نہیں ستاتا ہزارہ ہزار مجلوب اس آگ میں جل مرے ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی معرفت الٰی کے آب رحمت سے سراب ہو کر مرتبہ محبوبیت تک پہنچا میرا یہ کال میرے اپنے حال کے عین مطابق ہے جان لے کہ جملہ طبقات زمین و آسمان محض اس اللہ ذات کے عدم میں بغیر کسی ستون کے استادہ ہیں اور قیامت تک اس میں اللہ ذات کی طرف متوجہ رہیں گے زمین و آسمان کی ہر چیز اس میں اللہ ذات کی تسبیح میں مشغول ہے فرمانے حق تعالی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے کہ وہ غالب حکمت والا ہے مزید فرمانے حق تعالی ہے بے ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن وہ ڈر گئے اور اس بارے امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا بے شک وہ اپنے نفس کے لیے جاہل و ظالم نکلا خواب و مراقبے کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے بلکہ مراقبہ خواب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے کہ صاحب خواب تو شور و غوغے سے بیدار ہو جاتا ہے لیکن جس پر مراقبہ غالب آ جاتا ہے وہ نورے وحدانیت ذات کے مشاہدے میں غرق ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی تن سے اس کا سر بھی اڑا دے تو اسے خبر نہیں ہوتی پس معلوم ہوا کہ مراقبہ موت کی مثل ہے لیکن موت کی مثل ہوتے ہوئے بھی مراقبے میں شعور بیدار رہتا ہے اور جواب با پاتا رہتا ہے مراقبے سے عارفوں کو نور معرفت کی سرفرازی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے اور وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں یعنی وہ اللہ کی دوستی پر راضی رہتے ہیں فرمانے حق تعالی ہے لوٹ اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پس میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنتِ قرب میں آ جا مراقبہ مہرم اسرار الٰہی ہے صاحب مراقبہ کی بیداری بھی خواب ہوتی ہے اور اس خواب میں وہ ہوشیار رہتا ہے اور بجز مشاہدہ حق معاس وی اللہ کی دید سے استغفار کرتا ہے مراقبے سے محبت و معرفت اور ملاقات و مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کے مراتب حاصل ہوتے ہیں جو اہل محبت محققین کا نصیب ہے مردہ دل مردہ لوگ مراقبے مراقبے سے محروم رہتے ہیں مراقبہ مومنین کو حضور علیہ اللہت وسلام کی مجلس کی دائمی حضوری بخشتا ہے اس لیے مراقبہ مومنین کے لیے معراج ہے جس طرح کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے مراقبہ اور معرفت عارف بلا کے لیے بال و پر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اس کی نظر ہمیشہ معرفتِ الہی پر رہتی ہے مراقبے کی بہت سی اقسام ہیں الغرض جب صاحب اشتغار اللہ دو زانوں ہو کر سر جھکاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے تصورے اس میں اللہ ذات کے مراقبے میں غرق ہوتا ہے تو باطن میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جسم کو دار الفنا سے دارالبقاء میں لے جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک بے جان مردہ ہے اس طرح وہ عین العیان کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس پر روحانیت کا عزلی سودا سودا ظاہر ہوتا ہے اور حاضرات اس میں اللہ ذات سے اس پر تمام احوال منکشف ہو جاتے ہیں صاحب استغراق جان کنی کے مراحل سے گزر کر مردہ ہو جاتا ہے اور غسال آ کر اسے غسل دیتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر اس کی روح کو مقامی دماغ کی اس ہڈی میں لایا جاتا ہے جس کا نام استخوان العبیز ہے اور اسے ولایت العبن کہا جاتا ہے اور یہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع مقام ہے یہاں پل بھر میں فرشتے اس سے ستر ہزار سوال کرتے ہیں پھر لوگ اس کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں اور قبر تک پہنچنے سے پہلے فرشتوں سے اس کے ستر ہزار سوال جواب ہوتے ہیں جو سب کے سب بے کام و بے زبان ہوتے ہیں اس کے بعد اسے لہدے قبر میں اتار دیا جاتا ہے جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہوتی ہے یہاں اسے منکر و نکیر فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ان کے سوال جواب سے جب اس کی خلاصی ہو جاتی ہے تو منکر نکیر اسے کہتے ہیں اب تم سو جاؤ جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے پھر ایک رومان نامی فرشتہ آتا ہے اسے خواب عروج سے جگاتا ہے اور اپنی انگلی کو قلم لعاب دہن کو سیاہی منہ کو دوات اور کفن کو کاغذ بنا کر اس پر اس کے نیک و بدعمال لکھتا ہے اور اس پر اس کے دستخط کرواتا ہے اور تعویز کی طرح اس کے گلے میں ڈال کر غائب ہو جاتا ہے اور پھر اسے قبر میں پڑے پڑے ہزاروں سال بلکہ بے شمار زمانے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اس کے کانوں میں سورہ اسرافیل کی آواز آتی ہے اور اٹھارہ ہزار عالم کی جملہ مردہ مخلوق گھاس و نباتات کی طرح زمین سے نکل پڑتے ہیں اور حساب گاہے قیامت میں جمع ہو جاتے ہیں ہر ایک کا امال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے پھر اس کے امال تولے جاتے ہیں پھر وہ پولیس رات سے گزرتا ہے اور فرمان حق تعالی سنتا ہے پس میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قرب میں داخل ہو جا لہذہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور کلمہ طیب لا الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے مبارک سے شرابن طورا پیتا ہے پھر وہ متوجہ بحق ہو کر پانچ سو سال رکوع میں اور پانچ سو سال, سال سجدے میں گزارتا ہے رکوع و سجود کے بعد حضور علیہ الصلاط وسلام کی مجلس میں پہنچتا ہے اور صحابہ کرام سے پچھلی صف میں بیٹھ کر دیدارے پروردگار سے مشرف و معزز ہوتا ہے اس طرح جب وہ دیدار و لقائے رب العالمین کے اشرف ترین مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور طریقہ تحقیق سے دیدار الٰہی کر کے ہوش میں آتا ہے تو اس بے مثل و بے مثال غیر مخلوق ذات کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں پھر وہ ہر وقت باطن میں لذت دیدار پروردگار کی طرف متوجہ رہتا ہے اور کسی وقت بھی ادار و مشاہدہ تجلیات سے فارغ نہیں ہوتا گو بظاہر وہ عام لوگوں سے ہم کلام رہتا ہے لیکن بباطن وہ باطن ہر وقت صاحب حضور ہوتا ہے یہی وہ موتو قبلہ انت موتو کا انتہائی مرتبہ ہے جو ازادم الفر و اللہ کے کامل ترین مرتبے کے حامل عرفان بلا کو حاصل ہوتا ہے یہ مرتبہ آیاتِ کلام الہی اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی برکت سے حاصل ہوتا ہے حضور علیہ اللاط وسلام کا فرمان ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بے شک اس کی زبان گنگی ہو گئی فرمان حق تعالی ہے جو یہاں اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا یہ مراتب علماء کو حاصل ہوتے ہیں وہ با عمل و طالب فقر علماء کہ جنہوں نے کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہو فرد خبردار صاف دل فکراہ کی حسی مت اڑا کہ یہ تو آئینے ہیں ان پر ہنسنے والے خود اپنی ہی حسی اڑاتے ہیں حضور علیہ اللہ کا فرمان ہے قوم کا سردار فقرہ کا خادم ہے پھر اور کسی کی کیا مجال کے ان کے سامنے دم مارے جو بھی ان کے سامنے دم مارتا ہے دونوں جہان میں خراب و پریشان ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان پیاز کے پردے جیسا ایک باریک سا پردہ ہے اگر تو یہ پردہ ہٹا کر آئے تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے بندہ نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ہے وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہذا بہتر یہ ہے کہ تو اپنا ہر معاملہ خدا کے سپرد کر دے اور خود کو درمیان سے ہٹا دے فرمانے حق تعالیٰ ہے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں بے وہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہے جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال واحد حیو یا قیوم ذات ہے اس نے اپنی ہستی کو اپنی ہی صورت پر قائم کر رکھا ہے کہ صورت خدا تعالی غیر مخلوق ہے جو کوئی اس بے مثل و بے مثال ذات کو خواب میں یا خواب سے بڑھ کر گہرے مراقبے میں دیکھ لیتا ہے وہ مجذوب ہو جاتا ہے اور اگر بیدار رہے تو ہوشیار رہتا ہے رویت نور توحیدے ربوبیت سے وجود کے اندر اس قدر گرمی آتش ابھرتی ہے کہ وجود اس میں جل مرتا ہے یا پھر زبان پر مہرے خاموشی لگ جاتی ہے اور زبان گنگی ہو جاتی ہے یا پھر رات دن سربہ سجود رہتا ہے اور لباس شریعت پہن کر اشاعت شریعت میں کوشہ رہتا ہے مشاہدۂ حضوری کے وقت عارف باللہ واصل کو اس بے مثل و بے مثال صورت کی دید سے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی اس قدر نیم تھے الہی نصیب ہوتی ہے کہ جس کی تفصیل وہم و خیال میں نہیں سما سکتی یہ مراتب بھی حضرات اس میں اللہ ذات اور حاضرات کلمہ طیبات لا الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ سے منکشف ہوتے ہیں طریقے کلمہ طیب طریقہ تحقیق ہے بس معلوم ہوا کہ آواز نفس و مقام نفس و سوال نفس و احوال نفس الگ چیز ہے آواز قلب و مقام قلب و سوال و احوال قلب الگ چیز ہے اور آواز روح و مقام روح و سوال روح و احوال روح الگ چیز ہے نفس کی آواز علم دنیا ہے اور اس کا مقام ہوا و حوس ہے قلب کی آواز ذکر اللہ ہو ہے اس کا علم محبت و شوق الہی ہے اور اس کا مقام باطنی صفائی ہے اور آواز روح کلام الٰی نسوہ حدیث ہے اور مقام روح جمیت علم علوم ہے ان میں سے ہر ایک گروہ کو اس کے مقام سے پہچان کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل نفس ہیں یہ اہل قلب ہیں اور یہ اہل روح ہیں اللہ بس ما سوائی اللہ ہو حوث ومالینا البلاغ المبین